ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونستغفر عليه ونعوذ بالله من شرورنا من ومن خسنا في عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يظلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته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 میں نے یہ صورت الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات پڑھی ہے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ سراقص کی بے کے مقاصد اور اغراض بیان فرمائے ہیں اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور دنیا والوں کے سامنے اعلان کروا دیا کہ کل یا انی رسول اللہ جميعا. آپ اعلان کر دیں اے دنیا کے لوگوں اچھی طرح سے سن لو کہ اللہ نے ہم کو تم تمام لوگوں کی طرف نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے نہ کسی خاص علاقے یا خاص قوم کے لیے نہ کسی خاص زمانے کے لیے بلکہ اللہ نے ہمیں جتنے انسان اور جنات ہیں قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے اللہ نے مجھے ہی رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے رب العالمین نے فرمایا وما اور سلنا کا اللہ رحمت اللہ نبی علیہ اللہ کی بیس کا کے بڑے مقاصد ہیں ایک مقصد تو اس آیت نے بیان کیا کہ رب العالمین نے فرمایا وما اور سلنا کا اللہ رحمت عالمین ہم نے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر پوری جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے یہ پہلی چیز ہے کہ نبی رسرات شام کی بے آپ کی دنیا میں آمد آپ کی رسالت اور نبوت اور آپ کی لائمی شریعت جو ہے یہ دنیا پورے دنیا والوں کے لیے رحمت ہے برکت ہے اور خیر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا جیسے آج دنیا کے سرفرے باور کرانا چاہتے ہیں نوود بلا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عالمین فرمایا کہ سارے جہاں والے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے آپ کو زحمت اور مصیبت بنا کر کے نہیں بھیجا ہے اللہ کے رسول سلمایا لوگو انارحمتم محداد ان نما انارحمتم محداد اے لوگو مجھے اللہ نے رحمت بنا میں سراپا رحمت بن کر کے آیا ہوں وہ محداد اور میں سراپا پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کر کے آیا ہوں یہ آپ کی دو خوبیاں بیان کی گئی ان نما انور لوگو اللہ نے ہم کو ان نما انورحمت محداد یہ لوگو مجھے اللہ نے شراپا رحمت اور ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر اور آپ نے ساتھ نمایا انسنی رحمت محداد لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو مبوس فرمایا ہے وہ قیامت تک آنے والی پوری کائنات پوری مخلوق کے لیے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور انسانوں اور جنوں کو اللہ تک کے لیے ہمیں ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا پھر آپ نے ساتھ فرمایا وہ یاد رکھو نبی ریسرا سام کے بے کا مقصد حدیث کے آخری میں ایک اور بیان کیا گیا آپ فرماتے ہیں وہ بوئس تو بے رف قوم <آخرين> اور اللہ نے مجھے دنیا کے اندر اس لیے محبوس فرمایا ہے کہ بے رف میرے ذریعے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عروج اور ترقی عطا کرے گا وہ حفظ آخری اور دوسری قوم کو اللہ ذلیل اور خوار میری ذریعے کرے گا جو نبی حدیث کا مطلب یہ ہے و بے, بے رفی نہیں اللہ نے مجھے وہ دین وہ شریعت وہ مقام و مرتبہ لے کر کے بھیجا ہے کہ جو میری اتباع کرے گا میری اقتدا کرے گا اور میری لاہی بھی شریعت اور کتاب پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عروج اور عزت سے نوا گی۔ خفظ آخرین اور جو میرا انکار کریں گے اور میری دہلی شریعت سے روبردانی کریں گے وہ خفظ آخری اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو گھٹا کر کے زمین اور خوار دنیا میں کر دے گا آج اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق رسی فرمائے کہ نبی علیہ اعلان فرما رہے ہیں اے لوگو مجھے اللہ نے رحمت اور محداد بنا کر کے بھیجا ہے جو انسان میری اتباع اور اطاعت کرے گا اللہ تعالی میرے اطاعت کی برکت سے اس کو عروج اور ترقی اور سر بلندی دنیا میں عطا کرے اور دنیا اور آخرت میں عطا کریں گے وہ حفظ اور جس نے میری سنت کی مخالفت کیا میرے یائی بھی شریعت کی مخالفت کیا اور جو اللہ نے مجھے کتاب لے کر کے بھیجی ہے اس کتاب سے روح کیا تو وہ خفض آخرین اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دے گا اللہ تعالیٰ نے نبی رہ جائے ساتھ و سام کتاب تو فرما برداری میں عزت رکھی ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیری ہیں انشاءال اگر نبی کا دامنا مضبوطی سے تھام لے اطاعت و فرما برداری اور آپ کی شریعت کو مضبوطی سے اپنا لے تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاہ تعالیٰ سرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ اللہ تعالی اعلان فرما رہے ہیں قران پاک کے مختلف مقامات پر یہ آئے ہے مسلمانوں ذرا سمجھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور نبی علیہ الصلوۃ کی آمد اور اپ کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھنا اور اطاعت کا کتنا بڑا عظیم مقصد بیان کیا جا رہا ہے هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظهره علی الدین کله اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے علم و عمل لے کر کے ہدایت لے کر کے علم و عمل لے کر کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے نبی کو یہ دونوں چینے لے کے مبوض فرمائی ہے یہ ایک تو علم ہے اور دوسرا علم کے مطابق عمل ہے ہمارے نبی علم لے کر کے آئے علم لے کر کے آئے اور علم کے ساتھ عمل کی دعوت دینے کے لئے آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے آخری نبی کو علم و عمل اس لئے لے کر کے بھیجائے لِو دھیرہو عَلَدْ دِي کل لکھ تاکہ دنیا کی تمام, دین اور تمام اقوام پر نبی کے پیروکار غالب آ جائے لیکن افسوس سد افسوس آج ہم نے جب دنیا کے اندر نبی علیہ لف کے داد و فرما برداری اور اسلام کے ذریعے اور اس شریعت خالدہ کی برکت سے ہم اپنے آپ کو عروج میں نہیں لے جانا چاہتے آج ہم یہود سارا گیروں کے طور طریقے کو اپنا کر کے ترقی کرنا چاہتے ہیں اسی لیے آج تک دنیا میں ہم زلیل اور خاری ہوتے رہے جب سے مسلمانوں کا یہ نگریہ پیدا ہوا ورنہ نبی رہی اسرال سلام کے دعات و فرما برداری میں ہمیشہ انسان اپنی عزت سمجھے اپنی عطاعت سمجھے اسی لئے روایت میں اندر اسی لئے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین عبر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس کے بادشاہ کے پاس مندوب بنا کر کے, بھیجا اور اسلامی دعوت کر کے بھیجا روس وقت اس وقت روم کے بعد شاہ جس کو کسرا کہا جاتا ہے اس میں ربی عامر رضی اللہ تعالیٰ جو مندوب جا رہے تھے ان کے لیے اپنے شاہی دربار میں کرس سونے کی کرسیاں بنائی ہوئی تھی بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو ان کا استعمال کیا گیا دونوں جانب سے باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے سے موٹا قالین قیمتی ایرانی بسایا گیا ہے اور سامنے کسرا کے دربار تخت پر بیٹھا ہے اور اپنے بادوں میں سونے کی سونے کی کرسی تیار کرا کر کے ایک مسلم نمائندے مسلم سفیر کے لیے تیار کر رکھا ہے حضرت پیر میں جوتے نہیں ہے ترار ہات میں ہے نیدا ہے سوار ہے اور اس کے تمام میں قالین سے سراغ کرتے ہوئے گئے اور جا کر کے کسی پر بیٹھے سرک جاتے ہیں پتھر اور سونے والے کا والے یہ کے ہیں تو کو کیسی ہے جو اس طرح سے اتنی صاف ستھری ہے سرک جاتے ہیں کے ہو تو یہ کسی پر بیٹھتے نہیں بنا سڑپ کرسی پر سرک جاتے ہیں کہا کہ معلوم ہے کچھ لا آنند تک ہم نے اپنے دربار میں کسی ملک کے سفیر کسی ملک کے مندوب اور نمائندے کے لیے کسی وزیر اور بادشاہ کے لیے میں نے سونے کی کرسی نہیں بنائی تھی آج پہلا انسان تم مسلمان ہو کہ ہم نے مسلمان کے استقبال اور اس کی عزت افزائی کے لیے اپنے دربار میں سونے کی کرسی بنایا ہے نہ اس سے پہلے کوئی بیٹھا ہے اس کے بعد ہم کسی کو کرسی دینے والے ہیں اتنا کہنا تھا اللہ وہ مرد مومن جو نبی کی نافرمانی نے نبی کی شریقت میں اپنی توہین سمجھتا ہے وہ مومن جو نبی کی دانت و فرما برداری میں اپنی عزت سمجھتا ہے اٹھ کے کھڑا اور کسی اٹھا کر کے اس کے منہ پر مارا اور کہا یاد رکھو یاد رکھو یہ کرسی سے سونے کی کرسی سے ہماری عزت نہیں ہے ہم نبی کے ماننے والے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری عزت نبی کی اطاعت میں اندھا نے رکھا ہے نبی کی اطاعت میں عزت رہے اور ہمارے نبی نے اس کسی کو استعمال کرنے سے مرا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ یہی شرح, یہی خیال ہمارے دینوں ذہنوں میں پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے تاکہ دنیا کے تمام اقوام پر غالب کرے دنیا کے کفار اور اس چیز کو ناگوار کریں اور ناپسند کریں اسی طرح سے اللہ حرق العالمین نے آپ کے بڑے مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مقصد اور ہے وہ بھی ذرا سنیں حضرت ابو رضی اللہ اللہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں ابو رضی اللہ و تعالی ان سے امام کرتے ہیں حضرت ابو یہ نبی کے مقاصد ہیں نبی کے دنیا میں آنے اور آپ کے دے سب کے اہم مقاصد ہیں آپ نے امرانی مزا میرا وہ امرانی انام وار آتے والعوثان، والعوثان یہ نبی کے کے دنیا میں آنے کے مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ مقاصد کو اپنانے کے تو نصیف فرمائے اگر فرمائی مقاصد کو ہم نے نہ سمجھا تو بھائی نبی کی رسالت و نبوت اور آپ کی بے سپر خوشی منانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں خوشی سے کو کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالی نے ہم کو دنیا میں رحمت اور ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے دنیا والوں کے لئے سب کے لیے ہم رحمت بن کر کے آئے ہیں اور سب کے لیے ہدایت کا سر چشمہ عام ہے نمبر دو وہ امارانی وہ امارانی انل ام مضامیر اور ہم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے ان ام حقل مضامیر کی یہ باج وہ باجے بانسری اور منہ میں لگا کر کے آواز نکال کر کے فوق مار کر کے جتنے بال بجانے کے آلات ہیں ان تمام آلات کو ہم توڑ دیں نمبر دو بارات۔ تبلے جو ہیں اللہ اکبر نبی بٹانے کے لیے یہاں اور ہمارے یہاں تبلے آر فرمایا ول کی بارات اور یہ دھول تبلے جو ہیں ان کو بھی توڑ کر کے پھینک دینے کے لیے بھیجا ہے ول آصف نمبر چار یہ گانے بجانے کے جتنے و سامان اور جتنے آلات ہوتے ہیں ہمارے نبی نے بھیجا ہے کہ سب کو ہم توڑ کر کے پھینک دیں آج ہم نہیں کہہ سکتے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ مسلمان نبی دہشت کے کے مقصد سے اس طرح ناواقف ہوا کہ جن چیزوں کو توڑنے کے لیے اور جن چیزوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے کو بھیجا تھا انہی چیزوں میں آج ہمارا مسلمان بھائی مبتلا ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے سب سے مقدس جگہ اس زمین پر آج مسجد کو بنایا ہے آپ نے سانس مایا اللہ زمین پر سب سے مقدسگے مسجد ہوا کرتی ہے اور ہمارے اور آپ کے ہاں ایک بڑی طبقہ ہے جو سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے مقدسگے ترگاہ ہوا کرتی ہے وہ سمجھتے ترگاہوں سے بڑی مقدسگے کوئی نہیں ہے لیکن افسوس سن افسوس دنیا میں سب سے زیادہ تبلے کہاں بچتے ہیں کہاں بچتے ہیں سب سے زیادہ ڈول کہاں بچتا ہے سب سے زیادہ قوالیاں کہاں گائی جاتی ہیں ہندوؤں کے مندر میں بھی اتنے طبلے نہیں بچتے اتنے باجے نہیں ہوتے جس کو نبی مٹانے کے لیے آئے تھے جو آج تمہارے نام مقدس جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نہ رحمت نہ ہوتی ہے جو سرکتے تمہارے درگاہ بنے ہوئے ہیں سب سے اور گانے باجے اور قوالیاں تمہاری وہی ہوا کرتی ہیں یہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں کون سے شادی حال ہے جہاں آپ شادی کرے تو گانے باجے نہ ہو کتنے لوگ وہ ہیں آواز جمعے کے بعد جانا تو بہت گاڑیوں کا شیشہ نیچے کر کے دیکھنا ہندو تو شاید تب گانا سننے والا ملے لیکن گاڑیوں میں جتنے گانا سننے والے ملیں گے تقریباً سب آپ کو محمد شمس الاسلام کمر اسلام کمر الدین ہی نظر آئیں گے جتنے گراو ہوں گے یہ مسلمان کہتا ہے کہ جب تک گانے نہیں سنتے ڈرائیورنگ نہیں ہوتی نیند آنے لگتی ہے میرے بھائیو نبی کے دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد سنو آپ نے ساتھ روایا وہ ہمارا نہیں۔ اور ہمارے نبی اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے یہ منہ میں لگا کر کے جو باجے بجائے جاتے ہیں ان کو ہم توڑ دے مٹا دیں نمبر دو ول کے بارات یہ ڈول تبلے جو بجائے جاتے ہیں ان کو بھی ہم توڑ کر کے پھینک دیں نمبر تین ولم آزف ول ان کے علاوہ گانے باجے کے جتنے آلات ہمیں مل جائیں ان تمام آلات کو توڑ کر کے ختم کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نمبر چار کیا ہے مقصد آپ کے آنے کا قَانَ اور میں جتنے کی پوجا ہوتی تھی اور جتنے شرک کے اڈے بنے ہیں ان تمام شرک کے اڈوں کو مٹا دیں اللہ تعالیٰ آپ کی بے سب کا یہ بڑا مقصد بیان کیا ہے نبی ارحی شناط کہ دنیا میں آنے کا آپ کے بے کا بڑا مقصد یہ ہے اللہ العالمین نے یہ آئے <الْمُفْلِحُونَ> سے جانے کے بعد رام و کرو اللہ تعالیٰ رسانے ہیں جو لوگ ہمارے نبی کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں ہمارے نبی کا تذکرہ تورات میں ہے انجیل میں ہے زبور میں ہے جو لوگ ہمارے نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں ہمارے نبی امی ہوں گے النبی الامی فی والے انجیل جو لوگ ہمارے اس نبی کی اتباع کریں گے اور یہ نبی دنیا میں آئیں تو کیا کریں گے اللہ یا سب سے پہلا کام تو ہوگا ہمارے نبی لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے ورنہ ہم ان من کر نمبر دو ہمارے نبی برابر لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے آج کا یہ ایسا دور ہے کہ نوے فیصد ماں باپ بھی اپنی اولاد کو برائیوں کی دعوت دیتے ہیں کہیں لڑکا دراصا دین دار مجلس میں آ جائیں اور کہیں اگر داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے ماں باپ ہی کہتے ہیں بیٹے نہیں ابھی تم داڑھی نہیں رکھنا آج ایک دوست دوسرے دوست کو بے تینی قرآن لے جانا چاہتا ہے آج نیکی کتابت کم دی جاتی ہے برائی کتابت زیادہ دی جا رہی ہے نبی کے خصوصیت ہے سن لو یا مل معروف ہمارے نبی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے وہ انہا ہوں ہمارے نبی لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے وہ ہندو رہ اور ہر تاکیدہ چیز کو ہمارے نبی حلال بتائیں گے وہ ہر ریمو علیہ مل اور ہر خدیث چیز کو ہمارے نبی حرام قرار دیں گے و يدعوا انهم اشره والاغلا على الذي كانت عليهم اور ان کے اوپر جو بڑے بڑے باپ دادا کے رسم رواج اور طرح طرح کی دین کے نام پر ان پر جو شخصتیاں مسلط کی گئی ہیں ہمارے نبی ان تمام مشکلات سے قوم کو آزاد کرا دیں گے آگے اللہ تعالیٰ ہیں کہ پلدی رام جو اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کی اجتماع کریں گے اور اس نبی کی مدد کریں گے وہ تب نور اور اس نور کی اس شریعت کی کتاب کی پیروی کریں گے جو ہم نے نبی کے ساتھ اتارا ہے اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے نبی کی اتاعت کریں گے ہماری نبی کی مدد کریں گے اور حمایت کریں گے فراہم پائیں گے اور جو نبی کی تہوار پیروی نہ کریں نبی کی حمایت نہ کریں اور نبی کے شریعت کا خیال نہ رکھیں وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نبی علیہ کی کے مقاصد کو الحمد للہ وقفہ اللہ کے نبی اپنی بحث کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں اور دیگر اہل علم نقل کرتے ہیں کہ لاکھ سن نے ارشاد فرمایا اے لوگوں انما بوست لاتمم متار مل اخلاق یہ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کے مقاصد رسالت اور نبوت جو آپ لے کر کے آئے اس کا اس کے بڑے اغراض ہیں اس کے اور اس کے بڑی غرض اور اس کے فائدے ہیں آپ نے ساتھ میں لوگوں اللہ تعالیٰ نے ان و اس لے او مل اخلاق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اخلاق ہسنا کی تکمیل کر دیں دنیا کے اندر ہمارے نبی آئے ہیں بد اخلاقی کو مٹانے کے لیے اور اخلاق کے کو عام کرنے کے لیے آپ شریعت لے کر کے آئے وہ دین لے کر کے آئے وہ کتاب و سنت لے کر کے آئے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان اخلاق کے کو عام کر دے اخلاق کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے یہاں تک کہ آپ کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے ان نواب و اس کو لے وہ اللہ نے ہم کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اخلاق ہسنا کی تکمیل کر دیں اور اخلاق ہسنا اخلاق کو عام کر دیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسرا سام سے آنے کے پہلے دنیا سے اخلاق ختم ہو چکا تھا اخلاق مٹ بداخلاقیہ عام تھی اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے اخلاق حسنا کو عام کیا عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن جب وہ بد اخلاق ہوئے بے ہوئے تو عرب کے لوگوں میں بد اخلاقی عام ہو گئی یہود نصارا سب سے بڑے پت اخلاق قوم سمجھے جاتے رہے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اور فرمائے اے لوگوں دنیا میں اس وقت پت اخلاق کی عام ہو چکی ہے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کو عام کر دیں اسی لیے آپ نے اخلاق حسنہ کی بڑی فضیلت بیان کی آپ نے شات رمایا اے لوگو اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرو مامل شیئن اشکرو فی میدان العبد یوم القیامت من حشر الخلق اے لوگو یاد رکھو کہ عامت کے دن جب نیکیوں کا وزن کیا جائے گا ان اعمال کا وزن کیا جائے گا تو ایک مومن کے نیکیوں کے قلبے میں سب سے وزننی نیکی جو ہوگی اس کے اخلاق حسنا ہوں گے اخلاق حسنا اچھے کریکٹر اچھے آداب اچھے اخلاق سے بڑی وہ بنی چیز نیکیوں کے پلے میں کوئی دوسری نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اچھے اخلاق والا بنائے اسی لیے نبی رہ پناہ مانگتے تھے اے اللہ ہمیں برے اخلاق سے محفوظ رکھے نبی رہاتے ہیں اے لوگوں اپنے اخلاق کو سنوارو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے گرمی کے موسم میں دل بھر روزا رکھنے والے اور رات بھر تحجد کی نماز پڑھنے کا مقام مرتبہ ایک مرد مومن اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے حاصل کر لیتا ہے انسان نہ ہم مسلمان نبی علیہ الصراط شام کا کے بے شک کا یہ اہم مقصد یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اخلاق حسنا کو عام کر دیا جائے نبی علیہ الصراط شام کے دنیا میں آنے کے بڑے مقاصد جو ہیں قران پاک سورۃ البقرا اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران اور سورۃ الجمعہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے پورے سفر کے ساتھ نبی علیہ الصراط شام کے دنیا میں آنے کے مقاصد اور ہیں وہ چار میں اور بیان کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ رماتے ہیں اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے ہمارے نبی کو ان و بنا کر کے بھیجا ہے اللہ تعالی کی آیات کو پڑھ کر کے سنا دیں نبی کے دنیا میں آنے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی کی کتاب پڑھ کر کے اللہ تعالی کی آیات پڑھ کر کے لوگوں کو سنائے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر کے سنائیں اللہ تعالی کی کتاب پڑھ کر کے سنائیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کریں یہ دنیا میں نبی علیہ شام کے آنے کا بڑا مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہو سکتی بڑا مقصد یہ ہے وہ لوگ کہ ہمارے نبی دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیں ان کے عقیدے کو پاک کر دیں ان کے اخلاق کو پاک کر دیں ان کے عقیدے کو شرک و بدعت زنا و گمراہی سے پاک کر دیں ان کے اخلاق کو بر اخلاقی اور برائیوں سے پاک کر دیں اور ان کے اعمال کو بھی اللہ تعالی پاک کر دیں ہمارے نبی اس لیے آئے ہیں، کہ لوگوں کو سے اچھی،, اچھی تربیت اور آپ نے ہر قسم کی برائی سے لوگوں کو مٹھایا اللہ آپ نے تربیت دی, دی اس قدر آپ نے تربیت دیا اللہ اکمر اور لوگوں کا خیال رکھا اور لوگوں کو ہر قسم کے نقائش ہر قسم کے علوم اور ہر قسم کے برائی سے پاک رکھا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو درگفاری رضی اللہ تعالیٰ ہو جاہلیت میں ایک دوسرے کے پیسے پر ایک دوسرے کے ساتھ اور برادری پر ایک دوسرے کے شکر صورت پر تانہ دینا ایک عام سے چیز بڑھ گئی تھی اسلام نے اس کو حرام قرار دیا کہ کسی کے کالے ہونے پر تانا نہ دو کسی کے ناٹے ہونے پر تانا نہ دو کسی کو پورا بھرا نہ کہو نبی نے سختی سے منا کیا ایک دن ازواج بعد ازواج حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ نے ام المومنین ایک صفیہ رضی اللہ تعالیٰ تھی دراقت کی چھوٹی تھی اور ٹھنگ ناٹی تھی حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ نے کہا صبح اتنی کی ناجی کھوٹی جو ہے آپ کو یہ بڑی پسند پڑتی ہے وہ ہر نبی علیہ السلام کی سامنے حضرت آئیشہ نے تھوڑا ستانہ دیا کسی کے شکل صورت اور کسی کے قط پر اللہ کے رسول نے فورن پاک کیا فرمایا یا آئیشہ تو آئیشہ خبردار آئندہ کبھی آئیسی بات نہ کہنا کسی ناٹے کو ناٹا نہ کہنا کسی کالے کو کالا نہ کہنا اور کسی چھوٹے کو چھوٹا نہ کہنا کسی عیبدار کو عیبدار نہ کہنا چیز جی سب کو اللہ نے بنایا ہے اگر تم نے کسی عیب دار کو برا کہا تو گویا کہ اللہ تعالی کی بناوٹ کو تم نے برا کہا نبی حساب شام نے تسکیہ کیا پاک کیا یہ نبی کا بڑا دنیا میں آنے کا بڑا مقصد تھا پھر نے فرمایا یا تو ایسا تم نے اپنی سوتن کو ناٹی کھوٹی کہہ کر کے لقد قلتے قلتے تم نے ایسی بری بات کر دی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کو اتنا ناراض کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ اگر تمہارے اسی کرنے کو اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی میں ملا دے تو سمندر کا پانی بدبدار ہو جائے اتنی ساری دنیا میں دنیا میں کوئی آدمی اپنے قائد اپنے رہنما اپنے پیشوا کی ان تعلیمات کو پیش کرے کہ اس نے کبھی اپنے ماننے والوں کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے طعن کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا تھا نبی علیہ الصراط سام کے چہرے پہ صحابی جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سامنے ہیں اور ان کے پاس پاس حضرت بلال اللہ تعالی جو رہنے والے ہرشا کے تھے پیشے کے اعتبار سے مکے کے گناہم تھے نسل تھے شرط صورت کے اعتبار سے واقعی وہ کوئی اچھے نہیں تھے ایک دن ابو در کے کو گسا آیا اور کہاں یمنا سودا کے بیٹے اللہ <سؤال> میں حضرت اللہ صرف حضرت ان کو اللہ تعالیٰ کی آرات نبی سنائیں گے اور ہمارے نبی ہر برائی سے اپنی امت کو پاک کریں گے ابو دھر کے فاری کو کیسے پاک کیا اور ابو دھر تم نے بہال کو کالی کلوٹی کا بیگا کرار دیا کر دیا تم نے اپنے زبان سے بہال کو تانا دیا یاد رکھو انفی کا چاہے تم مسلمان تو ہو گئے مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی ابھی جاہیت کی بات چینے تمہارے اندر باقی رہ گئی حضرت بگو سے فاری نے ایسی توبہ کیا اور ایسا ان کو احساس ہوا کہ پھر زندگی میں کبھی کسی کو تاڑا نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تو فکر فرمائے اسی طرح سے آپ کے قرآنے کا مقصد تھا ہمارے نبی لوگوں کو کتاب سکھائیں گے قرآن کی تعلیم دیں گے اور حکمت و دانائی حدیث سکھائیں گے وہ ان قانون گھر گرچہ ہمارے نبی سے پہلے یہ دنیا کے سارے لوگ گمراہی بھی تھی دنیا میں نبی علیہ السلام کے آنے اور نبی بنائے جانے اور آپ کے دہشت کے چند مقاصد ہم نے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما ہے اللہ جو سے عطا فرما جو مقرود ہے اللہ تعالیٰ کردتا کرا دے ہم سب لوگوں کو نبی کے دہشت کے مقاصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرما نبی کے اسلے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ جیسے نبی پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے ایسے نبی سے محبت کرنے نبی کے اداب کرنے اور نبی کی پیروی کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما ان امین ہم تمام لوگوں کو اسلام کا پاسوا بنا کتاب و سنت کا عالم بردار بنا نبی کے وصیت کے جو مقاصد تھے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان میں کامیاب بنا دے اللہ اغفر للمؤمنين وال مؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذی القربى وينها عن الفحشاء والمنکر اللہ ودعوه يستجب لكم اللہ تعالی اکبر